السلام علیکم حضرت حضرت ایک اور بات یہ پوچھنی تھی سے ایک میں آیا کہ لانڈری میں کپڑے دیتے ہو تو پاک لوٹیں گے اور اگر ناپاک ناپاک لوٹیں گے حضرت اس کی کیا حقیقت ہے اور ایسا کیوں وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ دھوبی کو کپڑے دیے اور تو وہ پاک لوٹیں گے یا ناپاک اور سائل کہتے ہیں کہ بازو سے یہ سنا ہے کہ اگر پاک دیے تو پاک ہی آئیں گے اور ناپاک دیے تو ناپاک ہی آئیں گے اس کی کیا حقیقت ہے اور یہ کیوں ایسا ہی ہے حقیقت بھی یہی ہے ایک تو یہ کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ دھوبی کس طرح کپڑے دھوتا ہے مثال کے طور پر آٹومیٹک واشنگ مشین یا بڑے مشین جو پروفیشنل مشین کوئی ہوتے ہوں اگر اور وہ استعمال کر رہا ہے کوئی بھی صورت ہو چھوٹا مشین ہو بڑا مشین ہو اگر جاری پانی ہے یعنی اوپر سے پانی آتا ہے اور اس کے ڈرین پائپ میں سے نکلتا جاتا ہے تو جاری پانی کا حکم تو یہی ہے کہ جاری پانی میں اگر ناپاک کپڑے بھی ہوں تو وہ پاک ہو جائیں گے اور اگر جاری پانی نہیں ہے اور سب کپڑوں کو ایک ساتھ ملا دیا جاتا ہے اور سب کپڑے ایک ساتھ دھلتے ہیں اور جاری پانی سے اس کو دھویا ہی نہیں گیا تو جو پاک کپڑے تھے وہ کسی نہ کسی ناپاک کپڑے کی وجہ سے ناپاک ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا یہ جبکہ یقین ہو کہ ناپاک کپڑے بھی اس میں شامل ہوئے اور اس نے جاری پانی کے بغیر دھویا ہے یعنی ٹھہرے ہوئے پانی میں دھویا ہے تب تو سارے کپڑے ناپاک ہوں گے اب عام طور پر جو لانڈری میں ہم کپڑے دیتے ہیں دھوبی کو جو کپڑے دیے جاتے ہیں ایک تو ہمیں اس کے یہ علم نہیں ہوتا کہ وہ دھوتے کیسے ہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ القینوں لا یزول و یہ اصول ہے یقین جو ہے شخص سے زائل نہیں ہوتا اگر دھوبی کو آپ نے پاک کپڑے دیے تو آپ کو یہ یقین کیسے ہو گیا کہ اس نے ناپاک کپڑوں کے ساتھ دھوئے تو لہٰذا جب آپ کے کپڑے واپس آئیں گے تو وہ پاک ہی ہوں گے کہ یقین متکن یہ ہے کہ کپڑے پاک تھے اور اگر آپ نے ناپاک کپڑے دیے تو آپ کو یہ یقین نہیں ہے کہ اس نے ان کپڑوں کو پاک کیا تو اس لیے یہ اصول ہے کہ اگر دھوبی کو پاک کپڑے دیے اور جب تک اس کے دھونے کا پروسیس آپ کو نہیں پتا تو آپ ان ان کپڑوں کو واپس آنے پر پاک دیے ہوئے کپڑوں کو پاک ہی گمان کریں گے اور ناپاک دیے ہوئے کپڑوں کو ناپاک ہی گمان کریں گے واللہ تعالیٰ عالم